على من لا نبی وادہ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 خلاصطلب الرباخلاسماختافاتی وم صابی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صد اللہ العظیم درود شریف پڑھنے اللّہ صل علامہ محمد آل محمد کما صلی علی ابراہیم و علی عل ابراہیم انک حمید مجید اللہ بارق علی محمد وعلى آل محمد جمع وارک تعلیٰ ابراہیم و اعلی ابراہیم ان کا حمید محترم بزرگوں اور عزیز دوستو پیش نظر آیات مبارکہ سورہ شورا کی آیت نمبر انتیس ما اسابقم مصیبت ان فبا کسبت ایدی اور سورہ روم کی اکتالیسویں آیت زہر الفساد فلبر و البہر بما کا سبق عید یہ آج کی ہماری گفتگو کی اساس اور بنیاد ہے انسانی زندگی میں جو بھی عمل ہوتا ہے جو ہماری روزمرہ کی معمولات ہیں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ دو باتیں ہوں گی ہمارے اعمال دو میں سے ایک ہوں گے یا ہمارے جسم سے سرزد ہونے والا عمل گناہ کہلائے گا یا نیکی کہلائے گا گناہ اللہ رب العزت کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کا نام اور نیکی اللہ رب العزت کی فرمابرداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا نام نیکی ہے تو عمومی طور پر انہیں دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی یا انسان نیکی کر رہا ہوگا یا گناہ کر رہا ہوگا اور ہر عمل کا کی اپنی ایک تاثیر ہوتی مثلاً جیسے برف کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے آگ کی تاثیر گرم ہوتی ہے پانی کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ گیلا کر دیتی ہے تر کر دیتی ہے جسم پر. تو اس طرح گناہ کی اپنی تاثیر ہے نیکی کی اپنی تاثیر ہے نیکی سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں اور گناہ سے بے برکتی آتی ہے نیکی کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے انسان پر سکون ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے انسان پریشان ہوتا ہے نیکی کرنے سے انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے اور گناہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہے نیکی سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے اور گناہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے لہذا ہر عمل اپنی تاثیر رکھتا ہے نیکی کی اپنی تاثیر ہے گناہ کی اپنی تاثیر ہے دیکھیں درخت جتنا بھی پھلوں سے لگ جائے درخت کو اپنے پھل بوجھ محسوس نہیں ہوتے اسی طرح انسان کو اپنے گناہ بوجھ اور عیب محسوس نہیں ہوتے حالانکہ فطری بات ہے دوسرے کسی انسان کے کسی گناہ پر اس کو شک گزر جائے ہمیں کسی پر شک ہو جائے کہ فلاں صاحب فلاں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے اور اپنے گناہوں پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ میں دن میں اتنے اتنے گناہ کرتا ہوں لیکن اپنے آپ سے انسان محبت ہی کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت کبھی ظلم نہیں فرماتے ہیں کسی پر جو آیات پڑھی گئی ہیں آج ان دونوں آیتوں کا مفہوم کچھ ایسا ہی ہے کہ زہر الفساد فی البر والبحر خشکی اور تر میں جتنا فساد ہے اس کے پیچھے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرستانی ہے اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فبیما کا سبق اے داس بیما کا سبب یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں گناہ کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے جیسے کینسر کا کوئی اور علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس عضو میں کینسر لگ جائے اس کو آپریشن کے ذریعے سے کٹوا دیا جائے بالکل اسی طرح گناہ کا صرف ایک علاج ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے دوسرا کوئی علاج نہیں ہے دیکھیں اگر کینسر کا علاج نہ کیا جائے اس کو کٹوایا نہ جائے تو وہ انسان کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے بڑھتے بڑھتے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے بالکل اسی طرح اگر گناہ کا بر وقت علاج نہ کیا گیا تو یہ انسان کو جہنم کے منہ میں دھکیل دیتا ہے چنانچہ گناہوں والی زندگی کو ترک کرنا اور نیکیوں والی زندگی کو اختیار کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور کریں کہ کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور جو کوتاہی ہم کر رہے ہیں وہ کس زمرے میں آتی ہے پھر اس پر استغفار ہونی چاہیے آج ہماری زندگی مسلسل نافرمانیوں سے عبارت مگر جب کوئی دوسرا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ آپ سے کہاں مسنگ ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے تو کبھی کسی کا دل دکھایا نہیں میں نے تو کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں دی حالان کے سارا دن چوراہے پر کھڑے ہو کر لوگوں سے رشوت بٹور رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا فرق ہے ہماری اور اصحاب رسول کی زندگیوں میں فرق ہے ان کی زندگیاں بنی ہوئی تھیں اور ہماری زندگیاں بگڑی ہوئی ہیں ایک صحابی رسول رفہ حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئے اس زمانے میں اٹیچ باتھ روم کا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا تو رفع حاجت کے لیے لوگ ویرانے میں جایا کرتے تھے تو وہ صحابی رسول جب ویرانے میں تشریف لے گئے تو اپنی حاجت کے لیے بیٹھے سامنے دیکھا تو دور ایک بل نظر آیا بل سراخ زمین میں ایک سوراخ سا نظر آیا جس کو اردو میں بل کہتے تھوڑی دیر میں اب یہ بیٹھے ہوئے فراغت کے لیے لیکن سوراخ پر جب نظر پڑی تو دیکھا اس میں سے ایک چوہا نکلا اور وہ چوہا سونے کی ایک اشرفی لے کر باہر آیا دھکیلتا ہوا اس کو بار زمین پر چھوڑا واپس سوراخ میں گز گیا پھر دوسری اشرفی ایک ایک کر کے دینار جو سونے کی اشرفی ہوتی تھی نا وہ نکالے جا رہا ہے تو جب تک یہ صحابی فارغ ہو رہے ہیں اس نے چھ سات دینار نکال لیے زمین سے اور زمین پر رکھ کے سراخ سے نکالتا جا رہا ہے اور زمین پہ رکھ کر چھوڑتا چلا جا رہا ہے صحابی رسول جب اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تو وہ دینار سمیٹے مگر دیکھیں ان کی زندگی بنی ہوئی تھی وہ زندگی کا ایک ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر کرتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں تو وہ زندگی کا ہر قدم ان سے پوچھ کے رکھتے تھے چنانچہ یہ در دینار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا ماجرا سنایا کہ اس طرح چوہا ایک ایک کر کے نکالتا رہا تو اب ان کا استعمال میرے لیے جائز ہے یا ان کو صدقہ کر دوں کیا کروں ہوتا نا ہم جیسا کوئی کسی کے سو روپے کا نوٹ گر جائے سو تو بڑی بات ہے دس کا نوٹ گر جائے وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ہم اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں <laughs> کہ یہ تلاش کر کے بھاگے واپس جائے تو اس کو میں سمیٹوں ذرا مگر وہ تو بنے ہوئے لوگ تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا استعمال میرے لیے کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا رزق ہے جو اللہ نے غیبی راستوں سے تمہاری مدد فرمائی ہے یہ تمہارے لیے جائز ہے اس کو جس طرح چاہو خرچ کرو اپنی ذات پر تو دیکھے ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ان کی زندگیاں بنی ہوئی تھی تو ان کو رسک بلوں سے مل رہا تھا اور ہماری زندگیاں بگڑی ہوئی ہیں تو ہمارا رسک بلوں میں جا رہا ہے بجلی کا بل گیس کا بل ڈاکٹر کا بل وکیل صاحب کا بل ہے میونسپلٹی کا بل پتہ نہیں کتنے بل ہے ان کی زندگی بنی ہوئی تھی تو ان کا رسک بلوں سے آ رہا تھا اور ہماری زندگی بگڑی ہوئی ہے تو ہمارا رسک بلوں میں گھستا چلا جا رہا ہے اور ہم پریشان ہیں فبیما کا سبت دی یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی گناہوں سے تم منہ نہیں موڑتے ہو اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہو ہر ہر موڑ پر اور کہتے ہو کہ میں راحت والی زندگی گزار لوں یہ ناممکن بات ہے ایسا نہیں ہوا کرتا کوئی اللہ سے بگاڑ لے اور اللہ کی دھرتی پہ وہ سکون کی زندگی گزار لے یہ ناممکن سی بات کیونکہ سارا نظام کائنات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اور جب تم اللہ سے ہی دشمنی رکھو گے تو پھر کہاں چھپو گے لہذا ہمیں سوچنا چاہیے دیکھیں یہ فائیو سٹار ہوٹلوں میں جو کھانا وغیرہ لگتا ہے نا بوفے سسٹم کہلاتا ہے بوفے ہمارے ہاں جو ہالز میں شادیاں ہوتی ہیں اس میں بھی وہ بوفے ٹیبل لگاتے ہیں تو ایک ٹیبل پر سارا کھانا مختلف انواع اور اقسام کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں مختلف ٹریس کے اندر اور اس کھانے کو گرم رکھنے کے لیے چھوٹے سے لیمپ ممبتی یا چراغ نما وہ نیچے ہلکی سی آنچ جلا دیتے ہیں تاکہ اس کھانے کو تپش ملتی رہے اور یہ کھانا جب بھی کوئی تناول کرنا چاہے تو اس کو گرم گرم ملتا رہے تو جس طرح بوفے سسٹم میں چراغ کو جلائے رکھتے ہیں تاکہ کھانا جتنی دیر بھی کھائے رکھا جائے وہ اس میں گرم رہے اسی طرح اللہ رب العزت کا غیبی نظام جو ہے نا جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک ہیٹ سورس یہ چراغ ایک ہماری زندگی میں جلا دیتے ہیں جس سے انسان جلتا رہتا ہے گرم رہتا ہے ہر وقت اس کی کیفیات گرم ہی رہتی ہے کوئی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ پاک بیوی کی صورت میں اس کو ہیٹنگ سورس فراہم فرما دیتے ہیں اس کی فرمان ہوتی ہے کوئی عورت اللہ کی نافرمان ہوتی ہے اللہ پاک خاوند کی صورت میں اس کو ہیٹنگ سورس فرام فرما دیتے ہیں. کوئی میاں بیوی اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ پاک اولاد کی صورت میں ہیٹنگ سورس فرام کر دیتے ہیں. کوئی صاحب خانہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ پاک بیمار کی صورت میں ان کے گھر میں کسی کو بیمار بنا دیتے ہیں کسی کو پڑوسی کا عذاب عطا فرما دیتے ہیں وہ اتنا خرچہ کر کے گھر بناتا ہے پڑوس میں اتنے خراب لوگ مل جاتے ہیں کہ ان سے ساری زندگی پریشان رہتی ہے یہ وہ ہیٹنگ سورس ہے جس کی تپش انسان کو جلاتی رہتی ہے اور یہ اندر ہی اندر کڑھا تھا چلا رہتا ہے یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے پھر ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے ہمارا کسی نے رسک بند کر دیا ہے ممکن ہے گرمی لگ رہی ہو کوئی بات نہیں ہیٹنگ سورس ہوگی نا کوئی بات نہیں تو میں کیا عرض کر رہا تھا جی یہ بات کی بیمار کی صورت میں تو اللہ پاک چھوڑتے نہیں ہیں انسان تم اللہ کی نافرمانی کرتے پیرو اور اللہ رب العزت تمہیں مزے فراہم کرتے رہیں یہ ناممکن سی بات ہے یہ بڑی ناممکن سی بات ہے دیکھیں حضرت فضیل بن ایاز رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مجھ سے جب بھی کبھی کہیں کوتاہی ہوئی حالانکہ بزرگ ہیں ان کے زندگی میں نافرمانی فرمانی نام کی چیز نہیں ہوگی مگر کبھی مسنگ کسی چیز میں ہو گئی کسی عمل میں غفلت سرزد ہو گئی فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی کبھی کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العزت نے میرے ماتحتوں میں مجھے اس کا عکس دکھایا کبھی میرے اولاد نے میرا کہا نہیں مانا کبھی میری بیوی میری بات ماننے سے انکاری ہو گئی کبھی میرا غلام میرا حکم ماننے سے روگردانی کر گیا کبھی میری سواری کا جانور بدک گیا تو میں فورن سوچا کرتا تھا کہ ہو نہ ہو مجھ سے کہیں نہ کہیں ایسی غلطی ہوئی ہے ایسی مسٹیک ہوئی ہے جس کی وجہ سے خالق کائنات مجھ سے ناراض ہو گئے اور میں پھر غور کر کے اپنے اعمال پر استغفار کیا کرتا تھا تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو آج پوری کائنات کی مشینری جس عنوان سے چل رہی ہے وہ عنوان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم سے مسٹیکس ہو رہی ہیں ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی چلی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ نہ ہماری اولاد ہماری مانتی ہے نہ ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں دن بہ دن ہم دشمن کے شکنجوں میں پھستے چلے جا رہے ہیں اس کا مطلب کہ ہم سے خدا ناراض ہے اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ صرف ایک ہے کہ گناہوں کی زندگی گناہوں کی زندگی چھوڑ دو اللہ راضی ہو جائے گا گناؤں کی زندگی چھوڑ دو اللہ راضی ہو جائے گا اور اگر گناؤں کی زندگی نہیں چھوڑو گے تو جو بھی کر لو اللہ راضی نہیں ہوگا دیکھیں حق تعالی شاہ کبھی عذاب اس صورت میں دیتے ہیں علماء محققین نے لکھا کہ ایک اللہ کے عذاب کی صورت یہ ہے جو نکیر کہلاتی ہے یعنی فلفور عدلے کا بدلہ ادھر گناہ کیا ادھر اس کی سزا مل گئی سزا کی اس صورت کو نکیر کہتے ہیں مثلا کسی نے بڑا بول بولا وہی پکڑ ہو گئی کسی نے نافرمانی فرمانی کی ادری پکڑ ہو گئی یہ نکیر ہے بغداد میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کسی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے ایک حسین نوجوان کو دیکھا جس کو اللہ پاک نے خوبصورتی بھی دی تھی اور جسامت بھی دی تھی یعنی ہر معاملے میں فٹ رائٹ تھا بڑے کاٹ کا بڑا جسیم اور لہیم قسم کا انسان مسجد میں داخل ہوا تو بزرگ کی جب ان پر نگاہ جمی تو وہ بزرگ دیکھنے لگے کہ ماشاءاللہ اللہ نے کیا خوبصورت جوانی عطا کی ہے اور اس کو اپنی جوانی پر گھمنڈ تھا ناس تھا تو وہ بزرگ سے کہتا ہے بابا جی کیا دیکھتے ہو میں کہا دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے خوب جوانی عطا کی ہے صحت تندرستی عطا کی ہے ایسی جسامت عطا کی ہے اس نے غرور کا بول بولا اس نے کہا میرا خالق خود بھی حیران ہے میری تخلیق پر یہ الفاظ کہنے تھے یہ میں من گڑت بات نہیں بتا رہا ہوں میں نے خود پڑھا اس اور آئندہ اتوار کو اس کا حوالہ بھی انشاءاللہ پیش کر دوں گا فرماتے منٹوں میں جس نماز کے لیے یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تھے بھی وہ جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے اور ایسا اللہ پاک نے آنن فانن اس آدمی کے قد کو اتنا چھوٹا کر دیا اس کے جسم کو اتنا ریڈیوس کر دیا اس ایک بول پر کہ وہ جسیم لہین قسم کا انسان ایک بالشت کا ہو کر رہ گیا اور اس کے گھر والے اس کو یوں ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے گھر واپس لے گئے تو یہ کہلاتی ہے نقیر سزا کی یہ صورت نقد ہوتی ہے ادھر گنا کیا ادھر سزا مل گئی اور ایک صورت ہوتی ہے جس میں تاخیر ہوتی ہے یہ دوسری صورت ہے پہلی صورت نقیر ہے کہ ادھر گنا ادھر اسی وقت سزا مل گئی اور دوسری صورت میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے انسان کو محسوس نہیں ہوتا اللہ پاک ڈھیل دے دیتے ہیں اور جب ڈھیل دیتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے مزے آ رہے ہیں اور انہی مزوں میں مزوں میں آہستہ آہستہ جا کر ایک دن جب پکڑ ہوتی ہے نا اللہ کی تو پھر روتا پھرتا ہے کہ میرے تو حالات ایسے نہیں تھے ہم تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے حالانکہ ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا ہو جاتا تھا ہماری تو بڑی بڑی ڈیلز ہوتی تھی اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ پکڑ ہوتی ہے اللہ کی لیکن تاخیر سے ہوتی ہے اس میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا کہیں منہ کالا کرنے لگ گیا تو اس کو خیال یہ گزرا کہ میں تو مستقل کبیرا کا ارتکاب کر رہا ہوں لیکن پکڑ نہیں ہو رہی ہے شاہد اللہ پاک پکڑ نہیں رہے مجھے اللہ رب العزت نے اس کے دل پر القا کیا فرمایا خوش مت ہو تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی لیکن تمہیں محسوس نہیں ہو رہا وہ کہتے مجھے تو ساری نعمتیں ابھی تک جو ملی ہوئی تھی سب موجود ہیں میں ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن تم سے ہم نے رات کے آخری پہر میں جو تم دعا کرتے ہوئے رویا کرتے تھے نا وہ نعمت چھین لی ہے تو آپ ذرا اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم میں سے جس کو تحجد نہیں ملتی تو کیا وجہ ہے کہیں نہ کہیں مس، مسنگ ہے تو تحجد نہیں ملتی نا ہماری اگر فجر چھوٹتی ہے تو کیا وجہ ہے <coughs> اللہ پاک ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ میرے آگے کھڑا ہو کبھی آپ نے غور کیا شادی والے گھر میں جس گھر میں شادی ہو رہی ہوتی ہے نا پوری رات دھوم دھڑام چل رہا ہوتا ہے جی ساری رات لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں محفلیں سجی ہوئی ہوتی ہیں اس کمرے میں ڈانس ہو رہا ہے تو اس کمرے میں میوزک چل رہا ہے تو اس کمرے میں کپڑے تیار ہو رہے ہیں تو ادھر مہندی رچائی جا رہی ہے پورا گھر ایک ہلڑ بازی ہو رہی ہوتی ہے پوری رات مگر این تہجد کے وقت میں رات کے آخری پہر میں کبھی آپ شادی والے گھر میں جا کے دیکھیں نا, سارے اونے پڑے ہوتے آخری پہر میں سب سو رہے ہوتے کوئی ادھر پڑا ہوا ہے کوئی صوفے پر ہے کوئی زمین پرے, کوئی بسر پر ہے کوئی بستر پہ چار چار آدمی چڑے ہوئے ہیں اوندے پڑے ہوتے ہیں اور پھر فجر ان کی چھوٹ جاتی پھر گیارہ بارہ بجے منہ سہلاتے ہوئے اٹھ رہے ہوتے ہیں او ہو بہت دیر ہو گئی یہ تو دن چڑھایا کیوں اس لیے انہوں نے رات نافرمانی فرمانی میں گزاری تو جس ٹائم اللہ پاک جاگتے ہوئے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس ٹائم اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں ان کم بختوں کو سلا دو ان پر نیند مسلط ہو جاتی اور جو اللہ والے سو رہے ہوتے ہیں نا ان کو آ آ کر بہانوں سے فرشتے اٹھاتے ہیں ایسے پیار سے اٹھاتے ہیں کہ محسوس بھی نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتے ہیں وہ اٹھتا ہے اور توفیق نیکی والی زندگی پر ملا کرتی ہے گناؤں والی زندگی پر توفیق نہیں ملا کرتی اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیریں چلتی ہیں ادھر بندہ گناہ آپ کبھی غور کریں اگر کسی کو مکمل آزادی ہو جیسے یورپ اور مغرب میں مکمل آزادی ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی سڑک پر کچھ کرے کوئی پارک میں کچھ کرے کوئی روکنے والا نہیں مکمل آزادی ہے تو گناہ کی اگر مکمل آزادی بھی ہو کوئی روکنے والا نہ ہو کسی کی روک ٹوک نہ ہو مگر گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ گناہ کرنے والا بندہ پریشان رہتا ہے ڈپریشن کا شکار رہتا ہے الجھاؤ اور تناؤ کا شکار رہتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو جی ایک تو ڈپریشن ہے نا ایک ٹینشن ٹینشن ٹینشن اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ دو لفظ ایسے ہیں ڈپریشن اور ٹینشن اس کا اردو میں کوئی مترادف نہیں ہے اس کا مطلب کہ یہ باہر سے امپورٹ ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کی پیداوار ہی نہیں ہے اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے بزرگوں میں ڈپریشن اور ٹینشن ہوتا تو وہ اس کے لیے کوئی لفظ نکالتے اپنی زبانوں میں مگر ڈپریشن کا لفظ نہ اردو کی ڈکشنری میں ہے نہ عربی کی ڈکشنری میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انگریزوں کی امپورٹ ہے اور اب ہمارے تک آئی ہے تو ہمارے پاس اس کا مترادف لفظ ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں اس کو ڈپریشن ہے اس کو ٹینشن ہے یہ الفساد و فل بر دما البحر دماغ کسبت اے دن یہ اللہ کی وہ پکڑ جس میں جب بندہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ انسان جتنا آزادی سے گناہ کر لے مگر اس کا دل پریشان رہتا ہے مطمئن نہیں ہوتا ایک بڑے ملانر قسم کے صاحب نے ایک اللہ والے کو فون کیا رات کے دو بجے تو انہوں نے کہا حضرت اب مجھے یقین تھا کہ جاگ رہے ہوں گے تو میں نے اس لیے فون کیا حضرت نے فرمایا بات کیا ہے کہ لگے یہ کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ساری نعمتیں موجود ہیں جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں جو چاہتے ہیں پیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے مگر دل میں چین اور سکون نہیں ہے دولت بڑی ہے اربوں کھربوں پتی ہوں لیکن چین اور سکون نام کی چیز میری زندگی میں نہیں ہے کیوں انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ چین اور سکون جس نعمت کا نام ہے نا وہ نعمت آپ کے خزانے میں نہیں ہے اور وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو آپ تو سمیٹنے میں مال سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ تو آپ سے راضی ہو نہیں رہا تو ٹینشن تو آئے گی ڈپریشن آئے گا پریشانی اور بے چینی تو آپ کے پاس دوڑی ہوئی چلی آئے گی تو بات یہ کہ پھر اللہ کی خفیہ تدبیریں چلتی ہیں تیسری صورت گناہ کی اور وہ خفیہ تدبیر یہ ہوتی ہے کہ آدمی کام بنا رہا ہوتا ہے کام بگڑ رہا ہوتا ہے آدمی کام کو چلانا چاہتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر ایک اور عذاب مسلط ہوتا ہے پھر وہ عاملوں کے پاس چکر لگاتا ہے عامل پھر کس سے کہانیاں سناتے ہیں تم پر تمہاری خالہ نے کچھ کر ڈالا تم پہ تمہاری پھپی نے کچھ کر دیا پھر یہ ایک چھوٹا سا معبود اپنے لیے عامل کی صورت میں بنا لیتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں تو حضرت تو خوب جانتے ہیں حضرت نالے کے کنارے پہ رہتے ہیں آج تک نالے سے دور نہ جا سکے اور دیکھیں عاملوں کی ساری دکانیں نالوں کے پاس وہ اپنی بگڑی تو بنا نہیں سکے ان کی بگڑی بناتے رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ خفیہ تدبیریں اللہ کی کیوں چلتی ہیں اس لیے کہ ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں پھر اللہ پاک کی خفیہ تدبیریں چلا کرتی اور انسان پکڑ میں آ جاتا ہے دیکھیں ایک موٹی سی بات ہے نیکی کرنے سے دل منور ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے نیکی کرنے سے دل کے اندر روشنی آتی ہے گناہ کرنے سے دل میں تاریکی آتی اب اس کی بھی ہمارے اسلاف نے وجوہات بیان کی ہیں کہ دل میں سیاہی کی تین علامتیں ہیں اور دل میں نور آنے کی بھی تین علامتیں ہیں دل میں سیاہی کی تین علامتیں یہ ہیں کہ ایک انسان پہلی علامت یہ دل میں سیاہی آنے کی دل میں تاریکی آنے کی پہلی علامت کہ انسان کے اندر سے گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے ابھی کوئی گناہ کی دعوت دے نا انسان جھجک محسوس کرتا ہے یار اتنے لوگوں کے سامنے میں کیسے ادھر جاؤں ادھر جاؤں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس کے ساتھ ایک مرید چل یہ خفیہ تدبیر زمن میں بات ہو رہی ہے پکڑ بعد میں ہوتی ہے مرید صاحب چلنے ان کی نظر ایک نصرانی بچے پر پڑی جو بڑا حسین تھا بڑا خوبصورت نوجوان تھا تو مرید حضرت جنید بغدادی سے کہتا ہے حضرت اللہ پاک قیامت کے دن ایسے چہروں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے حضرت سمجھ گئے کہ مرید میں بیماری گس گئی ہے بد نظری کی فرمانے لگے تمہارے اس عمل سے بد نظری کی بو آ رہی ہے استغفار کرو اس نے فوراً بانا مارا نہیں نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے وہ ایک دل میں خیال آیا تو پوچھا ہے مکر گیا گناہ اس نے کیا لیکن مکر گیا اس مکرنے پر اللہ کی خفیہ تدبیر ایسی چلی بیس سال کے بعد وہ قرآن کا حافظ قرآن بھول گیا اور جہنمی ہو کر مرا تو گناہ کی جھجک پہلی صورت دل میں سیاہی آنے کی یہ کہ انسان کے اندر سے گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے پھر انسان شرم حیا محسوس نہیں کرتا اپنے محلے میں دن پھر رہا ہوتا ہے گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں حیا اور جھجک اور شرم نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے ویسے تو آدمی اگر گنا کرتا بھی ہے نا تو محلے سے دور کرتا ہے محلے میں آ کے شریف زیادہ بن جاتا ہے کہ لوگ کہیں کہ شریف زیادہ ہے مگر جب گنا کی ججک ختم ہو جاتی اے مل ما شا جو تمہارا دل چائے کرتے رو اضافہ تقل حیا جب حیا ختم ہو جائے اے ما شا پھر جو تمہارا دل چائے کرتے رہو پھر, پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو یہ پہلی صورت ہے سیاہی کی کہ دل میں ظلمت اترتی ہے تو انسان میں سے گنا کی جھجھک ختم ہو جاتی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ پھر اس کو نیکی کرنا بڑا بوجل محسوس ہوتا ہے مسجد کی طرف بلاؤ تو کہتا اوہو اب مسجد بھی جانا پڑے گا اب اس موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا ہوگا اور اگر کبھی مجبوراً مسجد لے بھی آؤ نا تو جو دس پندرہ منٹ نماز کا وقت اس کا لگتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹا ہوا ہے اور جو ہی مسجد سے باہر آئے گا نا فرحت اور راحت محسوس کرے گا تو یہ ہے نیکی کا بوجھل محسوس ہونا گناہ کا کہ جھجھک ختم ہو جانا اور نیکی کا بوجھل محسوس ہونا یہ دوسری صورت ہے دوسری علامت ہے دل میں سیاہی اترنے کی اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کو پھر نصیحت بری لگتی ہے جو ناسے ہو جو نصیحت کرنے والا ہو وہ باپ ہو تو بھی برا دشمن بن جاتا ہے ماں ہو تو بھی دشمن بن جاتی ہے اور کوئی مولوی صاحب ہو تو بھی دشمن ہے یہ ہمیں منع کرتا ہے سمجھاتا رہتا ہے تو پھر انسان میں سے یہ صلاحیتیں صلب ہو جاتی ہیں اور اسی طرح دل کے منور ہونے کی جو صورت ہے وہ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کے چہرے پر نور ہوتا ہے دیکھیں بڑے بڑے سٹارز ہوتے ہیں یہ جو پاپ سنگر ہوتے ہیں نا بڑا نام ہوتا ہے ان کا پوری دنیا ان پہ مر رہی ہوتی ہے ان کا کنسرٹ ہو جائے لاکھوں کروڑوں ایک رات میں کما لیتے ہیں اور ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ان پر فدا ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے چہرے کبھی آپ ملائزہ فرمائیں جتنا بڑا سپر سٹار ہو چاہے بالی ووڈ کا ہو چاہے ہالی وڈ کا ہو چاہے ہمارے پاکستان کے کسی وڈ کا ہو مگر اس کے چہرے کو ملائزہ کریں وہ جتنا بڑا سٹار ہوگا مگر اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی بال بکھرے ہوئے ہوں گے چہرے پر ایک عجیب سی پھٹکار ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو کی روٹی کھانے والے فکر و فاکہ کی زندگی گزارنے والے کسی اللہ والے کے چہرے کی طرف دیکھ لیں تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت ہوگی ہے, ایک عجیب سی نورانیت ہوگی وہ ہے نا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے اور جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں نا ان کو مخمل کے بستروں میں بھی نیند نہیں آتی انہیں وہاں بھی وہ گولیاں کھانی پڑتی ہیں تو کسی شاعر نے کہا کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ تو اللہ رب العزت کی عطا یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے چہروں پر جو اللہ کے مقربین بندے ہوتے ہیں نا ایک نور عطا فرما دیتے ان کا چہرہ حشاش جتنے بوڑھے ہوں لیکن ان کے چہرے پر حشاشیت ہوتی ہے حشاش بشاش نظر آتے اور دوسری بات یہ کہ ان کے دل میں سکون ہوتا ہے چین ہوتا ہے علاب ذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو یہ دوسری علامت ہے دل میں دل منور ہونے کی کہ انسان کے دل میں سکون ہوگا راحت ہوگی اور تیسری علامت یہ کہ اس کے بگڑے ہوئے کام اللہ پاک خود بخود سمارتے چلے جاتے جس کا دل منور ہوتا ہے اس کے بگڑے ہوئے کام غیبی امداد کے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں گناہگار کے بنے ہوئے کام بگڑتے چلے جاتے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا میم سو آ جس نے گنا کیا اس کو اس کی جزا ملے گی اور گنا کی جزا جو ہے وہ آگ ہے آگ آگ سے گناگار کو گزرنا پڑے گا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس آیت کے ذمن میں میں عمل سو آ جس نے بھی عمل کیا گناہ والا اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی تو حضرت مفتی محمد شفی رحمہ اللہ نے لکھا کہ گناہ کا کی سزا جو ہے وہ آگ ہے گناہ کا بدلہ آگ ہے اور آگ دو قسم کی ہے ایک دنیا کی آگ ہے ایک آخرت کی آگ ہے پھر حضرت اس کو ڈسپلے آ... وہ تشریح فرماتے ہیں اس کی ایکسپلین کرتے ہیں حضرت تو فرماتے ہیں دنیا کی آگ جو ہے آگ کی دو قسمیں جو دنیا کی آگ ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے انسان اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو جائے اور گناہ کرنے کے بعد یہ اس پر کڑھ رہا ہوتا ہے نا تو یہ اس کڑن کی آگ میں جیسے اپنے آپ کو جلا رہا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس نے چونکہ ندامت کی آگ میں اس دنیا میں اپنے آپ کو جلایا تو ممکن ہے کہ اللہ پاک آخرت میں اس کو آگ کے عذاب سے بچا لے اگر کوئی آدمی اپنے گناہ پر نادم ہوا اور دنیا میں کڑا اور رویا تو ممکن ہے کہ اللہ پاک آخرت میں اس سے آگ کا عذاب ہٹا دیں کہ تم چونکہ دنیا میں جل چکے ہو اور سزا تم نے دنیا میں بھگت لی تھی لہذا تم معاف ہو گئے لیکن فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں اپنے آپ کو گناہ پہ نہ جلائے نادم اور شرمندہ نہ ہو تائب نہ ہو تو پھر آخرت کی آگ سے اس کا بچنا ناممکن ہے پھر وہ آخرت کی آگ میں جل کر ہی رہے گا دیکھیں ہم اس دنیا میں اگر ماچس کی تیلی جلاتے ہوئے ذرا سی ہماری انگلی سے ٹکرا جائے تو ہماری کوئی وئش ختم نہیں ہوتی کافی دیر تک ہم ہاتھ کو جاڑ رہے ہوتے ہیں پکڑ رہے ہوتے ہیں جل گیا جلس گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس دنیا کی آگ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور آخرت کی آگ جو اس سے ستر گنا زیادہ ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں تو جہنم کی آگ کو اپنے اوپر لازم کرنے سے بہتر ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لے اب تو کسی شاعر نے کہا اب تو یہ کہتے ہیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کر بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کر بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے تو اگر مر کر بھی ہمیں پھر گناہوں والی زندگی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں دھکیلا گیا تو ہم کدھر جائیں گے لہٰذا یہ دنیا ہمارے پاس ایک غنیمت ہے اس وقت دنیاوی زندگی ہمارے پاس ایک بہت بڑی غنیمت ہے اور ہمیں معجزا بھی جیسے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے بھی گناہ کیا اس کو اس کی جزا ملے گی سزا مل کر رہے گی یا فرمایا ماں اساب کم مصیبت انف کسبت عیدی تمہارے پاس جو بھی مصیبت تم تک پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے یا فرمایا زہر الفساد و فل برول بہر کسبت عید الناس کہ روئے زمین پر خشکی اور تر میں جتنا بھی فساد ہے اس فساد کے پیچھے ساری کرستانی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی ہے تمہارے اعمال کی ہے تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو یہ دنیا کی زندگی اس وقت ایک غنیمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور ہمیں سچی پکی توبہ کر کے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے جس کی جس کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت ہماری آخرت کو بھی سواریں گے اور ہماری دنیا کو بھی سواریں گے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمد داوانہ رب العالمین دعا کر لیجئے جی الحمد للہ رب العالمین اللہ انسل کمن خیرما سلق منہ نبی کا و ابو کا محمد